اور جب میں نیواریوں کے دل میں ڈالا کہ مجھ پر اور میرے رسول پر آمان لاؤ بولے ہم آمان لائے اور گوا رہ کہ ہم مسلمان ہیں